السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی ایسے ہیرو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بھی بنے تھے سیدنا عمر ابن الخطاب عنوان ہے مثالی حکمران جنگ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی مجاہدین کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں تھے اور مجاہدین کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا جانے لگا تھا اتنے میں امیر لشکر سلما بن قیس رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ایک خوبصورت ہار آیا امیر لشکر سلما بن قیس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ یہ ہار مجاہدین سے اجازت لے کر امیر المومین سیدنا عمر فاروق تک بطور تحفہ پہنچا دیا جائے پھر آپ مجاہدین سے مخاطب ہوئے میرے مجاہد ساتھیوں اگر یہ قیمتی ہار میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے آپ کے درمیان تقسیم کر دوں تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ہار امیر المومنین سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور تحفہ بھیجوا دوں تمام مجاہدین نے یہ بات سن کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ضرور یہ ہار آپ امیر المومنین کو بطور تحفہ بھیجوا سکتے ہیں سلما قیس نے یہ ہار ایک خوبصورت ڈبے پیک کیا اور اپنے ایک قاصد کو بلا کر کہا تم یہ ہار لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤ وہاں پہنچ کر امیر العمینین کو فتح کی خوشخبری دینا اور یہ ڈبہ انہیں پیش کر دینا سلمان القیث سزلت عانوں کے یہ قاصد امیر العمینین کو فتح کی خوشخبری سنانے اور یہ تحفہ پیش کرنے کے لیے اپنے جذبوں سے سرشار دشوار گھاٹیوں جنگلوں اور بیابانوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر امیر عمین سے ملاقات کی کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ کھانا کھا رہے تھے امیر المین اپنی چھڑی سے ٹیک لگائے اپنے خادم یرفہ کو حکم دے رہے تھے کہ کسی ساتھی کو کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیا جائے سلما بن قیث جزی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد بھی کھانا کھا کے فاروغ ہو چکے تو امیر المین اپنے گھر کی طرف چل دیئے سلما بن قیث کے قاصد بھی ان کے پیچھے چل دیے امیر المنین سیدنا عمر گھر کے اندر داخل ہو تو انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت چاہی اور انہیں اجازت مل گئی امیر المومن ایک چٹائی پر بیٹھ گئے کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تکیے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی اور قاصد کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا پھر امیر المومنین نے اپنی بیوی سے کھانا لانے کو کہا کھانا آیا تو آپ کھانا کھانے لگے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو پاس بیٹھے قاصد سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا اے امیر المومنین میں سلمہ بن قیس رضی العالیٰ عنہ کی جانب سے آیا ہوں آپ نے پوچھا ایرانیوں سے نبرد آزما ہونے والے لشکر اسلام کا کیا بنا اس نے جواب دیا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو فتح سے نوازا ہے پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا بسرہ سے گزر ہوا ہے حضرت عمر نے پوچھا وہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہے اس نے بتایا الحمدللہ وہ سب خیریت سے ہیں پھر حضرت عمر نے دریافت کیا کہ بازار میں چیزوں کی قیمتیں کیسی ہیں اس نے کہا بازار میں تمام چیزیں بہت سستی ہیں پھر امیر عمین سیدہ عمر نے پوچھا وہاں گوشت کی کیا قیمت ہے اس نے بتایا گوشت وہاں کم قیمت میں مل جاتا ہے امیر المومنین نے اس خوبصورت ڈبے کی طرف دیکھا جو قاصد نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا امیر المومنین نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا اے امیر المومنین اس میں قیمتی ہار ہے جو لشکر اسلام کے امیر سلمہ بن قیس نے آپ کے لیے توفتاً بھیجا ہے یہ ہار انہیں مال غنیمت میں ملا تھا جو انہیں بہت پسند آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کا حکم دیا سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد نے ہار کا ڈبہ امیر و کی خدمت میں پیش کیا حضرت عمر نے ڈبہ کھولا اور ان کی نظر اس قیمتی اور خوبصورت ہار کے زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے موتیوں پر پڑی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے ڈبے کو زور سے زمین پر پٹخ دیا جس کی وجہ سے ہار کے موتی زمین پر بکھر گئے حضرت عمر اللہ عنہ غضبناک لہجے میں کہا اٹھاؤ ان موتیوں کو قاصر جلدی سے موتی کٹھے کرنے لگا امیر نومنی نے حکم دیا اسے وقت واپس چلے جاؤ اور جاتے ہی یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دینا قاصر نے کہا امیر نومنین میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا امیر نومنین نے اس کی طرف وسیرے انداز میں دیکھا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر یہ ہار مجاہدین میں تقسیم نہ کیا تو میں تمہارے اور سلمہ بن قیس کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا آصد نے وہاں سے اپنی سواری کو سر پر دوڑانا شروع کیا دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا سلما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا پہنچا سلما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر و امین کا حکم سناتے ہوئے کہا اے سلمہ اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو اسی وقت یہ ہار مجاہدین میں تقسیم کر دو سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہوں قاصد نے اپنے ساتھ پیش آنے والا تمام واقعہ انہیں سنا دیا سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ نے فوراً وہار مجاہدین میں تقسیم کر دیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آمین کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ